اچھا ہر دو رکا تراوی کے بعد نجی آزاد میں اصلا اصلا تو بر محمد کی صدا لگانا اس بارے میں وضاحت کی ہوتا یہ اصل میں یہ کوئی سنت سے تو ثابت نہیں یہی طریقہ نکل گیا کہ سلاد بر محمد اور اس کو اتنے بھونڈے انداز میں لوگ کہتے ہیں اٹھ کر کے کہ وہ سنائی بھی صحیح نہیں دیتا اب یہ لفظ فارسی بھی نہیں ہے یہ بر جو ہے لفظ فارسی کا ہے بر بمانے پر یعنی حضور علیہ السلام پر درود اب کوئی اتنا قید سلاد بر محمد اس سے تو معاملہ نہیں ہوگا بلکہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو یہ کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن ہم نے خود اپنی مسجد میں روک دیا جو ایسے بلند آواز سے کہتے کہ وہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہم نے بھائی آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ نماز کھڑی ہونے والی سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف اس کی ضرورت رہی نہیں یہ کوئی سنت سے ثابت بھی نہیں